ثمن الرحمہ اللہ و المن السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقتب حسکن مجمع اور میرا نسلم بغتم السلم کو شمس سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درج کتاب باب الحدود سے ہے اس میں شرعی بند مختلف گناہوں پر شرعی سزا کا ذکر ہے ان میں سے نے پڑھ لیتا ہے خیر حیاسوس کا موقع ارتقا ہو جائے کوئی مرت و تو اس سزا ہوا تھا اسی سلسلے میں فرماتے ہیں اب وہ سزا ماننے کی میں ایک تو آزاد کا حکم تو بیان ہو گیا شادی شدہ غیر شادی شدہ کا اب غلام کے بارے فرماتے ہیں وہ تاظیر ہاں جی غلام کو جو ہے تاظیر کرنے کی صورت میں ہاں جی خم سو ن جلداً تاجر یہاں وہی ہاتھ ہے جو سو کھڑی جو ہے آزاد مرد کو مارا جاتا تھا اور ہاں جی اور ادھر اور لو غلام ہوں صرت میں اعتماد غلام ہو تو اس کو خم سن جلد یعنی ہاتھ اگر رقیق غلام کا خم سن اسی کوڑا ماریں گے غلام کو ہاں جی اس کو سو نہیں ماریں گے بلا جرن اور اس کا بال وغیرہ داڑھی کے بال وغیرہ بھی نہیں کھینچیں گے ولا تاربن اور اس کو ملک بھی نہیں کریں گے زکرن کہنا اونچا غلام جو ہے خواب مرت ہو یا عورت ہو جی لونڈی ہو یا غلام ہو محسن کان او غیر محسن خواہ ہو شادی شدہ ہو غیر محسن غیر شادی شدہ ہو غلام کے لیے بس یہی اسی کھور سا پچاس کھورا ہے عمارت اور دونوں کے لیے شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں کے لئے ان کا ایک حصہ تھا اب یہ پھر نہ یہ اگر کوئی مولاؤ تقرار رضنا من الہر اگر آزاد آدمی بار بار تکرار کرے حیاسوس کام کو بلا تکرار کر جنا جو ہے من الحرس آزاد آدمی سے حیاسوس کام کو بار بار کریں اور واقعی مالی حت اور اس پر شریحت جاری کر لیں مرتنہ دو دفعہ ہاں جی دو دفعہ اس پر حد جاری ہو گیا لیکن پھر بھی ارتکاب کرنے تو کو تلف انسانیت ہی تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا تیسری مرتبہ پھر ارتکاب پہ ابھی رابعہ یا چوتھی مرتبہ پہ چوتھی یا تیسری پہ اس کو جیسا حاکم کمارا المام جیسے امام حاکم نظامی مسئلہ دیکھتے ہیں اس کے تیسری دفعہ پہ یا چوتھی دفعہ پہ, پہ پھر اس کو اب کیا کریں گے قتل کریں گے وہ ولا و من ذنا لیکن اگر مملو غلام سے یہ عمل تگر تکرار ہو جائے ذنا معملو سے غلام سے حیاس کام کے تکرار ہو جائے تو وہ دمرارن دم اور اس کو کئی دفعہ مارا جائے گا پھر جو ہے قطل افیر شامی اس کو تو قادر کیا جائے گا آٹھویں دفعہ پھر کا ڈبل ہو گیا آٹھ چار اچھا دفعہ اور آٹھواں یا اب تاسی یا نویں دفعہ پہ اٹھویں یا نویں دفعات مارنے کے بعد پھر اس کو قتل کیا جائے گا بیرا امام اور حاکم اسلامی کی اجازت سے غلام کو تو اٹھویں دفعہ یا نوین دفعہ تقرار ہونے پر اس کو قتل کیا جائے گا اس کو چار مرتبہ پہ نہیں مرے گا اس کا اور آزاد آدمی کا جو ہے ڈبل اس کا لے سزا میں بھی تاخیف تھا کوڑے میں بھی تو ادھر بھی قتل میں بھی تاخیف ہے اعلیٰ تو ہاتھ نہیں مارا جائے گا ہاں جی الحامل و تحاملہ ورد کو کب تک نہیں مارے گا الآباد بعد جذل ہمارا ایک ورد حاملہ ہے ہاں جی اس پر شرعت ثابت ہو چکا اسی کوڑے میں سو کڑا مارنے کا تو نہیں مارا جائے اللہ بعد آباد وجل ہم اس کے بچے کے پیدائش کے بعد ماریں گے و خروج بچے کے پیدائش و اور اس کا نکل جانے من نفاس سے اور چالیس دن جس طرح ہم تو نفاس کی مدد ہوتی ہیں وہ ختم ہونے کے نفاس کے ایام سے نکل جانے کے بعد ہی اس کو حت گے یہ بھاٮٔلم تو جتھان اور اگر اس عورت کے جو بچہ پتہ نہیں اس کے لیے نہ پایا جائے مڑ کو دودھ پلانے والا بلانے والے کو یہ خاتون جو ہے لے والا جو اس کے بچے کے لیے پھر تو بھائی پھر اس کو ماخر کیا جائے گا حد تو اس عورت کو ہاتھ مارنا اللہ تک ملے اس کے دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے تک یعنی گویا کہ دو سال تک اس کے جو ہے یا اکیس مہینے کم کم اس کے جو ہاتھ تاخیر کریں گے پھر ماریں گے وہ عمل بعض موقعوں پر حد بھی مارا جاتا ہے کوڑا بھی جنج... رجم بھی کیا جاتا ہے پہلے کوڑا مارتے ہیں سو پھر اس کو رجم کرتے ہیں ہاں جی تو یہ کاف ہے وہ عمل جمع جمع کرنا بین الجلد ہاں جی سر بین الجلد ورجمی ور جلد سمجھتے یعنی کوڑا مارنا ورجم ور اور سنسار کرنا یہ دونوں عمل فی دو. ہاں جی یہ مربوط ہے علام مصلاحۃ امام کے حکم سے ہاں جی تو اس کو امام کے حکم سے جو ہے مربوط ہے امام جہاں مسئلہ سکتے ہیں جہاں جرم زیادہ قوی دیکھا وہاں دونوں کر لیتے ہیں جرم زیادہ قوی نہیں دیکھا وہاں جو ہے ایک ساتھ رجم یا جل ہوتی ہے کوڑا مارنا ہاں جی بعض موقعوں پر ہوتی ہے ڈبل ڈبل سزا ہوتی ہے ہاں جی جو کوڑا بھی مارتے ہیں پھر بعد میں اس کو قاتل بھی کر دیتے ہیں بعض میں جیسے جبرن ایسا کام کرنے کی صورت میں ہاں جی بےحاعق عموم شبر کی صورتوں میں اس کی سزا پھر شدت اختیار کرتے ہیں ہم پر حاکمی سر کے ڈبل ڈبل سزا دے دیتے اماً مریض لیکن اگر عورت جو ہے کوئی بیمار عورت جو ہے ایسے جن پر ایسے حد ثابت ہے وہ اگر بیمار ہو جائے مریض فہر صوبات علیہ رحم اب مریض پر اگر ثابت ہو چکا ہو شرن رجم کرنا یعنی اس کو مارنے پتھر مار مار کے پھر تو اس کے ٹھیک ہونے تو انتظار نہیں کریں گے روزی ماں اس کے سانسار کیا جائیں گے اسے مارنا ہے تو بیماری ٹھیک ہونے تک رہنے کوئی فائدہ نہیں وہ ان سب عالیہ اور اگر ثابت اس پر تعذیر یعنی سوکوڑ ایک ہی سزا ثابت ہو چکا ہے یا اس سے کم درجے کا تعذیر جو ہے ثابت ہو چکی ہیں تو یہ مگر پھر تو چائے آخر آئے ہی سزا کو مؤخر کیا جائے حتیٰ جیسے یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے بیماری ٹھیک ہو جائیں تو کوڑا ماریں گے رجم میں تو جس حالت میں بھی ماریں گے لیکن کوڑا مارنے میں کیونکہ اس میں کوڑے میں ہم تو بار مرتا نہیں ہے لہٰذا بیماری کے عالم مار کے اس کے سزا کو میں زیادہ شدت پیدا نہیں کرنا لہٰذا صحیح ہونے تک انتظار کریں گے مؤخر کریں گے سزا کو حتیٰ حام تک کہ وہ صحت مند ہو جائے لیکن اگر کبھی وہ اقتدار تین مسئلہ اگر تقا تقاضہ کرے مسئلہ حتیٰ جی اس کو کوڑا جلدی مارنے کا یعنی ٹھیک ہونے تک رہنے کا فرصت نظر نہیں آ رہا کو تو ضروری بات تو پھر اس کو اب تو بیمار ہے لہٰذا اس کو ماریں گے کھیسہ ماریں گے بے ذکر جی اس کوڑوں کو کے گچھے سے یشتمل کی وہ گچھے کوڑوں کے گچھے مشتمل ہو اللہ دن ہاں ہاتھ دے اس کے ہاتھ کے عدد کے مطابق یعنی سو کوڑا مارنا ہے مثلا تو اس کو سو کوڑے جمع کر کے گچھا بنا لیا تو ایک گوشہ اس کو ماریں گے ہاں جی گچھا ماریں گے وہ ایک دفعہ ماریں گے اگر سو کا ہے تو پچاس کا ہے تو دو دفعہ ماریں گے اس طرح سو کریں گے تو اس کو اس بیماری کی حالت میں ہاتھ بھی مار دیا اور اس کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگا تو اے ذکر الزی یعنی تو پھر کیا ہوگا وہ گوشہ الجی یشم اللہ فرعین کہ وہ گچھا جو مشتمل ہے مشتمل ایسے شاخوں پر یعنی ایسے اس کے جو ہے فرا یعنی ایک ایک دانے کو فرا سے تعبیر کیا ہے ایسے فرو عدد پر کہ ان کا نت الفرو اگر وہ ایک ایک جو کوڑے کا میت المجموعی پر سو ہیں تو وہ کب ہے تو پھر ایک دفعہ مارنا کافی ہے اور اس, اس گچھے میں سو کوڑے ہیں تو ایک دفعہ مارنا کافی ہے وہ ان کا نت خمسینہ اور اگر جو ہے پچاس ہیں ہمارا تین تو دو دفعہ تو سو ہو جائے گا بولا اب یہاں پر وہی جب آپ سو کو یا پچاس کے گچھے بنائیں گے تو سارے کوڑے اس کے جسم پہ تو نہیں لگے گا کچھ کا سیرا لگے کچھ کا نہیں لگے تو ہمیں کوئی حالت نہیں ہے لازم نہیں ایسے لے کہ پہنچے لے اس مجرم تک کل لا یعنی اس گچھے کا تمام سیرا یعنی اے راس کل فرن ہر شاخ کا جو ہے فرا اس کو پہنچنا جو ہے ضروری نہیں ہے یہاں ذکش کا معنی جو ہے اچھا چھڑیوں کے یہاں پر لکھا ہے چھڑیاں تجمہ کیے ہیں باقی تو نے بھی یہ کیا ہے کا مانا چھڑی کی ضرورت نہیں ہے چھڑیوں کا بلکہ ہو سکتا ہے آتیس کا چمفت حنجیز چمفت جو ہے اوسے چمل چمفھی جو ان کا گچھا بنا کے مارے یہ بھی ہو سکتا ہے یا خود کوڑوں کا ایک گچھا اس کو اس کو مار سکتے ہیں دونوں اس زکش کے اندر یہ دونوں مانے آ سکتا ہے جی تاکہ اس کو سزا بھی پورا ہو جائے اور اس کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو شدید حکم اس پر نافذ ہے ہو جائے اس کے لیے یہ حکم ہے آسانی کے لیے ہماری فرمات ویم بغیر جہاں جا حق جاری کرنے کا وقت بتا رہے ہیں فرماتے فرمات ویم بغیر چاہیے ان کا متن یہ ایک تازی کوڑے وغیرہ مارنا کا جو حکم اکام تاضیر لاق انہوں نہیں ہونی چاہیے برد شدید سخت سردی کے وقت نہیں ہونے چاہیے ولا فی الحر سخت سردی سخت گرمی کے وقت بھی نہیں ہونے چاہیے جس نہ میں تکلیف زیادہ ہوتے ہیں وہ لم یا مل اور اگر کبھی کبھار جو ہے حالت سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے ہیں سردی کا موسم ابھی ختم نہیں ہو لیکن تاخیر نہیں کر سکتے ہیں گرمی کا موسم چار زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا کریں حفیظ سے بھی تو پھر گرمیوں میں اگر ہو ہاتھ ماریں تو یہ لیک ہو پھر سزاواریں پھر تیارہ پھر نیارے پھر طرف ہے نہارے دن کے دونوں طرف یعنی ایک صبح ماریں ایک شام کو ماریں جی دوپہر کو دن کے تیز دوپ میں وقت نہ ماریں صبح دن کے دو طرف میں ماریں صبح شام وہی ستائے اور سردی کے موسم میں پھر وسط نہار دن کے بیچ میں ماریں بارہ ایک بجے ماریں کیونکہ وہاں تھوڑی سی گرمی ہوتی شدید سردی نہیں ہوتی تو بیلنس ہونے کے لیے ایولامل حد یور جائز نہیں شریح حد جاری کرنا فی عرض لادہ دشمنوں کے سرزمین میں دشمن جیسے اگر ایک مسلمان ہے ہاں یہ کافی ملک میں ہو جیسے امریکہ وغیرہ مثلا تو ایسے جگہوں پر جو ہے کسی مسلمان پر مسلمان قاضی ان کے سرزمین میں حق نہیں ماریں گے ہاں کیونکہ ارد و شماعت ہو جائے گی عثمان کے لیے شادی فلسفہ ہو ہاں جی وہ میں نےتا جال اور اگر کوئی جو ہے پناہ لے لے اس کا کو کوئی مجرم جو ہے پناہ لے لے جس کو آسکوڑے مارنا تھا یا اس کو شری رجم کرنا تھا وہ پناہ لے لیں الا الحرم حرمِ کعبہ میں پناہ لے لیں تو کیا کریں تو یہ امبر ایجوزہ یہ کب تو اس کو حرم صاحب نہیں پکڑ سکتے شرم پمن کی جگہ نہیں پکڑ سکتے اور نہ حرم کے اندر اس کو سزا دے سکتے تو کہیں گے تو چاہیے کہ یہ بروزہ یہ الح تو پھر تنگ کریں اس پر پھر تام کھانے کی چیزوں اس پر تنگ کرے اس تک کھانا پہنچنے نہ دیں ٹھیک دی؟ ہے اور پانی بھی اس تک پہنچنے نہ دیں لیکن آج کل کے حالت میں سب چیزیں پانی بھی ہے کھانا بھی ہے سب کچھ ہے ہاں جی تو وہاں پر تو اچھا یہ یہ چیزیں آپ بن نہیں کر سکتے ہیں آج کل جو ہے باریاں فرماتے ہیں اس پر تنگ کریں کھانے اور پینے کی چیزیں تاکہ لے خرو ہو جائے تاکہ وہ خود نکل جائیں گھر سے وہ خود حرم سے باہر نکلیں ہاں جی تنگ آ کر بھوکے ہو کے ہو کے حرم سے باہر نکلیں اور پھر جب باہر نکلیں گے تو پکڑیں گے اور پھر فائیو کا مولانا پھر اس پر ہاتھ جاری کریں گے یہ اس شخص کے لیے جو حرم سے باہر ایسا غلط کام کیا وہ خلاف شرح کام کیا جس پر ہاتھ ثابت ہو کریں ٹھیک اگر ایک بندہ خود حرم کے اندر کوئی چوری کرتا ہے کوئی اس کا غلط کام کرتا ہے کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو جو اس پر اور ہاتھ ہو تو حرم کے اندر پکڑ کے اس کو ماریں گے اب میں میرے تگا وہ شاید جو ان کسی گناہ کا فی الحرم یا خود حرم کے اندر تو جیسے چوری کرنا ہے بھائی ہوگا تو پھر اس پر شریعت جاری کریں گے اس کا ہاتھ کاٹے گا وہ تازیر یا تاضیر ماریں گے فی الحرم حرم, حرم کے حدود میں ہی اس کو ماریں گے ہاں جی والا حضرت یہاں پر کوئی ضروری اللہ خروج ہے اس کا نکل آنا ہے حرم حرم کے حدود سے باہر نکل آنے کے انتظار کرنے کو ضروری نہیں ہے لیکہ متنحد ہاتھ جاری کرنے کے لیے کیونکہ اس نے اب حرم کی حرمت نہیں رکھا حرم کے اندر ایسا غلط کام کیا گناہ کیا چوری کیا ڈاک مارا یا کوئی غلطی شرح کے خلاف ہے شرح کوئی جرم مال ایسا گناہ کیا جس پر شرانحت تو محیض تاضر تو پھر اس نے چونکہ حرم کو حرمت نہیں رکھا تو اس کو سزا بلکہ زیادہ ملے گا ایک تو اس گناہ ایک تو حرم کی بے حرمت وجب ویجب عالل حاکم اور حاکم اسلامی پر واجب ہے اقامت حدود اللہ شریح حدود کا جاری کرنا بھی علم ہے اس کے اپنے علم کے اپنے علم کے ذریعے سے بھی انہیں خود نے دیکھا ایک حاکم اسلامی نے خود نے کسی کو کوئی جرم کرتے دیکھا خود نے اپنے آنکھوں سے دیکھا چوری کرتے ہوئے تو پھر گوار مانگے بغیر خود سزا دے سکتے ہیں کہ حد جیسے شش و حد تک بھی وہ اپنے علم کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے اگر اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر وہ اس کو یہ سزا دے سکتے ہیں حاکم کے لیے اتنی پاور ہے البتہ حاکم خود کے لیے عادل ہونا ضروری شاخ حاکم ایسے سانس کا ہے جو شریعت پر پورا پورا عالم ہو شریعت کا عالم ہو فقیم اچھا تو یوں سمجھو اور وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور عادل ہو آدل انصاف مکمل طبعل لوگوں میں عادل انصاف کرنے والا ایسا نہ اپنے غسل نکالنے والا ہے بدل لینے والا حاکم نہ بلکہ مکمل عادلانصاف کرنے والا تو پھر ایسے حاکم کے علم کی روشنی میں وہ حاکم اپنے علم کی روشنی میں اس کو علم ہو جائے کسی ایک شاخ کے بارے میں کسی جرم کا تو وہ اس کا سزا جو ہے گواہ طلب کیے وغیرہ بھی دے سکتے ہیں البتہ اس سلسلے میں یقیناً حاکم کو متہم ہونے کا خطرات ہیں اس کو اس نے دیکھنا ہے ہر سرحد میں تو آج کے انداز پر اتفاق کرتے ہیں ان شاء کر پڑے